اللہ ملم دن اتوار کا اسقادی سلسلہ درس نمبر چوبیس کو امامتِ آخر جو نام تو حضرت شاسترات پی کو توانکا تھن چوت سلو تو امامت حوالے کا حضرت شاست و شیخ سلم کہ وہ انتہا بند واجب اعتقاد کہ امامت علین سمشت چک بحاکیق و اضافت امامت حقیقی چپ المامت اضافی ضرورت حقیقیت بن حقیقیت الاصاف ہو امامت حقیقی دل زبین کی خوب متصف ہوا امامت تمام شرائط ارکان صفات ظاہری صفات منوی دونگامہ خوجم مسونا امام الجل صفات بیان بس دونگامہ دل دل تو دہشی امامت الامامت حقیقی ذبین تو سوینا گاندھی نہ کم سن دلد امامت المامت اضافی ضرور تو چھوجے فونو تو من میرنا جو ہے سلمت کے اللہ والفل حقیقیت الطاف بھی جمی صفات امامتِ امام حقیقی الم کو امامت تمام صفات کن کو انسان سوری یتن کان د امامت سلط و سوری اور ظاہرین سکھ و معنویتن یا معنوی سِکھ یعنی ظاہری نالانت تھومت پہ شرائطین سکھ یا مدان تہمت بھی خریدی باطنی صلاحیت جیسے مربوطی پر پی اور شرائط یہاں اور ارکان امامت شرائط اور ارکان کنسان خوش شرائط کن باندھ میں شرائط الامامت امام امامت فرید پہ شرائط کن سکھ جو ان کی فضو رتو ب صدو پر یعنی برسین جو ہے تمام انسان کے امام واقع واقعی نعمت نو انسانی وی امام کو خاتون واین میں جاد بنے یقینی بات ہے خاتون امام مانا دنیائے بسابشن گامی کا آنکھوں جیسے کھلا امام اللہ پوری نظام کو پو چلائے ہوئی تو مسئلے نو انسانی جنگامی امامات ذمہ داری ایک خاتون چیزہ چلائے ہوا تو بہت سے زاویوں سے مشکلات وجہ سے خدا سے بس آپ کو جو شرط ہے بشد البت کو ہری یا تو آزاد میں غلام جو ہے یہاں چکے مالکت یہاں واجب لازم یہاں واجب و لازم تو تمام انسان کے لیے امام ہوا یہ جانشین امامت حدیکار دو دوسرا شرط کو آزاد تیسری شرط تو بلو, بلو دو ہو دی بلاوقات پہ حوالے کا علماء سے بہت بصد کی جیسے مثلا امام کون امام محمد تقیفہ کو آٹھ یا نو سال عمر امامت دا سنسل جو ہے پہنچی تھی جی الاوقات پہ کہا تو اردو شرط سے کب مل پر اندو خوش آپ امامت محسوس اولم خاندی شاعت پہ کم نفا امام نے امامت ذاخیر عنوانی سا امین میں ثانیہ جوہی جی سے علماء علما سے فکری مرالن سے بول و غل فکری اور رشدی تو جی شرط کو جو ہے امام معصوم کو فری کہ جو تو ہاں جے خون بول غل فکری جے مقام کو بو بول و غل مقام پہ تو آنا پیدائشی امام پیداواد پہ امام جو امام اور رسول خدا سے لطف خاص شکا خون بشر ہدایت خریم دے دو رکھوں لطف خاصا خوں ہدایت جانا دوہرے خون جی نوں فون دی بغاتی شاط و خاص ہاں آٹومیٹیکلی فون سمجھو بلغاتی علمی علمی اور رشدی عقلی دے شرائط کے روشنی ہوں ایک امام کے لیے جو کمالات بغت کی شکل میں ہونی چاہیے دو خون تو اول بلو والعقل اور عقل کامل دو بہت ہاں جی کمزور عقل تمل صفیق کنزون موِ انسانی امامت اور راہبریتی خلاف ہو قابل حامت دوہرے تنسی شرائط النظم سے یہ چند شرائط کے طور پر بیان فرمایا ہے سیاست شاقوسی اور دو کے باقی جو ہیں امامت شوری صفات البیان اصل و امامتِ قصل و امامتِ اصل بنیاد پہ ہمیں چل قصل بھی امامت اصل بنیاد پو اشجات و چپ و خود اشجات دشو انتہائی دلیل د چ بنانا پوری نو انسانی رہبر میں پھی دن ماں نکالبل انسان سکھو امامت کے قابل خامل چاذا دشمن لینا پریشار سہمت پہ میدان جہنی دشمن مقابلہ سہمیت تھی علمی میدان تھا اور دشمنی ہر قسم خون وغمت خو پہ دباؤ اور پریشر کو ڈوسکمال شجات ہمت دلی ص اللہ مقابلہ بھی کھویں ہمت میں نہ کھو انڈر پریشر ہوں اور خلاحق و جاری اور نہ اور دشمن نہ مقابلے نوں یقیناً خوش رائے حرا اختیار والسلام اللہ بہت زیادہ نقصان یا پھر علی علیہ السلام میں زندگی لگتا ہے دشمن چام تو خان طاقتور یوز نہ رہے تو شہوت کبھی خان دے دشمن بلا پوش بے سے مشرق اور علی مشورے حالت کو پیامر فاپت جنگ خیبر نوں علی حاقو میدانی جنگ تام والا چالیس انتالیس دن تک مسلمان اصحاب عند کا قوم قلون محصول بس دس اور باری باری کا اصحاب انتا فتح محسوس تو انتالیس ورے کا پیام کا سلم الدین رائے تغدن رجلان ہے یہ بب اللہ و رسول ہو یہ بلّہ رسول ہو قرارن غیر بہی غد عمر حافظ و شرمنس کی بے النگا سے اسلامِ علم کو دین حسی لمنت کی خوان سے خدانہ رسول محبت بن خدانہ رسول سے خوانس رس محبت بن اور کو دشمنی کا بار بار حملہ اور مل سن دشمن میدان دان جان شور اور خدا سے کھلا پیغلٰ فتح شرج اور من من جو ہے علیہ السلام دس مبارک کا خیر دیکل و فتحس دے پی شوق ہو پہلوان کن مرحب دون ان دن حاری دن تو ہو یا دونوں شوق ہو دسرا معرخین لکھا پہلوان اتنا پا جنہوں نے مشہور کو مرحب ان پہ دوں گا ماں واسل جہنم بسے اور فتح سن سلا یہ تو ہوں عمر ابن ابدا تھی مقابلے میں پیمبر اصحاب اصحاف اللہ فریاد بس کہ دسکت جہانے خلا مقابلہ لاس جواب مل دے رہے سو تین دفعہ پیامبر اس کا دین ہے اسابقن سوکھانہ تیار محسوس اور تینوں دفعہ علیہ السلام شکن اور بھی رسول اللہ اور کسل بیا ر صلی اللہ خلع عنہ سی جواب مل دے رہے اور پیامبرس قسل بھی علی کو عمر آستہ سے قسل بن کو عمرِن نے ابدود قصل بیا ر صلی اللہ علیہ تاث لیکن اللہ پر برسہ بن چنکھ مقابل لگوید دے رہے اور آخر یہ سوس ہوگا مشید شریف علیہ السلام شخ علی امام ان با علی امت امام ان بھا شجات ایک حتٰ تاریخی نربش کی بار بار شیخ و پکار مسلمان کو نثام رکھتا وہ ایرگین سید نہ شام میں مقابلہ ویسے یانگی تلوار بھی کیشی کتنی عقد مطابق شہید وا پھرے یا قاتل بحثن کو غازی وا پھرے جو کہ کتیاقین پہ امبر تین دفعہ مسلمان کو اللہ کے مقابلے جواب حتیٰ تاریخ نویز گامہ سے کان والا روس جو تاریخ جملین کہ اگر گوگی نسخہ حساب تنگ خاموشی تاریخ سے گوتھرو بہ س صبح علیہ السلام کے پھر واپس بار بار جواب شدوز یا رسول اللہ دتقبر کو بولا خو خاموش بھی علنگ درے اور شاخ خصاں واسل جہان یو فرپ عمر فرقت علی نمان خاندہ کے آف ظلم عبادت ثقلین در علی شدین خاندہ کی نو عمر ابن الدود کے زخم سن پو تا تمام انسان اور جنات گامی عبادت وغیرہ پیامبر پیامبر سخ مقابل شاخل ایمان رانکیان کو مقابل امان اللہ امام اللہ شاد اے قوریشیٰ قریش خاندان شاپان پو, پو قریشن تو آیا ندو ندو دو دو ہاں بالکل پیامبر شاپے مشہور حدیث عالم اسلامی تمام فرقین شوبنیت بن غربت رسول اللہ صلی اللہ وسلم سلم اللہ من قریشین تمام امام دی امت پہ قریشن امت بن اور آگے فری باپوسی حضرت شخری کا سروس اور دینا و من بنی حاشم ذر کا سروس قروش ان سن خاص طور پر بنی ہاشم ہی نا اما فنج امام خن زر خوش ہو دو امامت انینا شک جو خریمت شرائط کُنینا سکھ جو ہے کو آدمب صدو پو آزاد غبت پو خبالی غبت پو آخر دبت پو دن کا سروس دینا امامت اصل پو شجاعت اور قریشی دبت پو جنگس وال بنیادی حیثیت ملتی ہے قری خاندان پو تو اور شجاعت دبت پو اور جنال جو ہے فینو قری شاندان کے پیمبریاں جس کو ہاشمی دبا بلکہ معدت احادیثی سے حیثیم آخر میں ہاشمی عبارت پسند وہ صفات و اور امامت ظاہری صفات کنشن کا سلمت المنصور صدو سا سلم خلا سیاد منسو صدی سیاست منسوخ منسوخ مرات و شریف خور ہدیہ امام ان کا امت و امام ان کا قرآن اور حدیث پہ عمر حدیث روشنی ن سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا سر رسول زریقہ منسوس یا, یا امام سکھو امام سے ہودو خرید دلیل دکھا سیاست منسوس بھی کو نسِ سری ہی کا پیامبر فیاپے قرآن آیات کو نی روشنی اور پیامبر حافۂ احادیث کو نی روشنی خو امامت کو میملا ثابت سوچ دکھا یا یہاں امام چکے فرمانی کا خوش شریح عبارتِ کا جو خیتی امام ان دبی جو کسانواز دلیل دکھا دل زبین کی سیاست منسوخ یعنی امامت بھی کہا نس سری قائم سن روپہ نسلپا نسل نس قرآن روشنی نو علم حدیثی سے اور آ، آ، آ، آ، قرآن اور آیات قرآن آیات ان احادی سے نبوئیوں اور حدیث سے ایم ال سنگتی اقدی مطابق نسل زبن نس سری زبت پن تو خردوں سے سری ثمرات کو قرآن و حدیث سے اور اغوالِ عیمہ کے ذریعے جو ہے جمع ان کی سیادت یعنی رہبریت وہ ثابت سوش روپا عما علیہ السلام جو شرطن. دو درگا احساس ہے امامت کو نشِ سری کے ثابت یت احساس ہے قرآن عظیف اہمی کا سر مطابق اور قلفاطمی یت ہاں جی خاطمی زبا ہاں جی و اللم و تغوا و جنگامہ سانڈو پا وہ فاطمی زبہ جو سرین پہ قریشی شاہ دو اللہ پہ امیر کبیر معذت یا حدیث حسین و لو شاشمی دبتوں شاہ من محدود بین شو والے علی السّلام خاص پہ عمر خاف امت پہ لختان تعدی سقادر اور باقی تمام حدیث سے روشنی تو پھر آپ علیہ خاپ و علوث ہو جی عالوی صف کے جو شرط پسندین علی گئ علیہ السلام خود جو محمد کے لیے نصف ہوا دیکھنا علی بالف فاطمہ یافشر بسین چونکہ عالف یاف اولاد انہیں خوش حالت حاتمہ کے آپ نسل سے نہیں تھے حلطف حاطم اغلاد دامن میں نہیں پلا تھا جیسے حاطف عباس اور عباسون محمد احنفیہ وغیرہ تو جوں جی پوری کائنات امام منصوص میں لال نا مقام پہ وہ عمل اولاد حتِظہرا اولاد یو یوہر حسن کرمین علیہ اللہ فطیۃ و ثناء دیں گے اس کا علی حافظ امت و امام قرارتا قرار ساد دیں گے اس کا فاطمین حت فاطمہ اولاد کن نہیں یو یو ہفتۂ علی حافظ کری حافظ نے ملزم انسو نے کہا زہمی سو اباللہ ج امت المام حصے دکھا امام حسنی فیاقولا اسباب امام اور تمام خری خاندان کو اور مومن گاؤں سرپرستی امام ذمہ دار امام حسن خیاق الشا یا وجہ سے امام حسن خافو امامت تو بھی فوراً ہی نادہ محجید شاخ خطبہ کا سلم اور او پھر آگے ماویہ نے جیسے جنگی تیاریوں لیکن ماوی چال بازوں اور خوشی فلفاق اساقی سال جنگی سردار معموقی نے تحصیل اور قورمی مسالف آپ نے جنگ سلم مسلسل سوکھ وجہ سکھا کون اب آشن سے جی زندگی مشکلات نہیں ہو سک اب وہ ہمت ان میں نہیں رہا معاویہ جیسے جام بی اور دو فرخوں سے ہر جگہ نہ صلاحی نعرہ بلند تو امام حسن خاص و مجبور معویا نیسے سلبید تو معاویہ نے جیسے سلح و امام حسن خود خودی حافظ بس پھر اگر امام وصن خاپہ امام مین جو معاویہ نے سلاف سی میں امام تو سلاچی بھیجنا چانگ جی بیجنا دے اختیار پو امام نہ دھوپِ یت امام من من بس امام حالات نہ ظلم سے مسلمان کو نہیں آخری فاپسی تو تاکہ جو ہے کو لسے واضح ہوا تو حرکری فاک الصلاحب حسن جو بر صلی امام حسین بن امی حسن ابو سویانی اولاد کے نکھوں خوب واضح نے جیسے حسین و بے ضرب و اماء اللہ اور یہ سے کہا ہاں جیسے جلا امام حسین زیادہ السنظ <سؤال> والجماعتیں مولانا تاریخ جمیل خری رنگ اور مولانا صاحب جو پنجاب سے ہے محروم سرسد خوش بادہ خری تاریخ قرآن اور کربلا دنوانی کا خاری سنان بندے نے خوش سنا ہے تو دین خوش درنگ خونصی بنگیا پونیسی اسلامی نو حتف اق تک بدلتا میں کوشش جیسے نماز تک میں تبدیلی لانے کی کوشش کیا تیرے دے دیہات دے تبدیلی کو اسلامی میں دوہری ماں مصنف اقرج اللہ جن فوس کو جیسے ہاں جی خومی کردار کو اتنا ہراس ہو کہ جنگ حفوظ دینیا فلاب چاندنگ باقی نیرا دوہری حاطمی شرط ولم اور وقت امام بولا کامل دو یاسر علم کامل ہونا ہر چیز کے بارے میں علم دفاع در درگس وت تمام علوم کرتی تمام علوم پر قرآن و سنت نوی پیامبر سے تمام تعلیمات ظاہری معنوی ہر چیز کا خلق پورا پورا ہے. علم دوپا دو دمامتی شرائط کُن یا فرج الخان کہ امام ملعون المعلوم کمزور امام ملعون خل معلوم خطۂ رحمان خو محروم و جاد اولا میویں دے تو پوری امت علمی مشکلات حل رہیں گی اور یعنی امام قرین امام محمد تقیبہ پو کب سے کم عمر امام نشاں دی علم کامل دی شرط و مران امام غامن جو کہ امت رہے تری چوق چوک زیادہ اور صفات ہو ہاں ایک شجاعت والے انسانیت تمام علمی مشکلات کرین نام مشکل سے پیش ہونا دوبی حل بے خن پہ وقت امام پہ دفاع وقت دہ حجت خدا پوپا جب من اللہ امام پہ دفاع اور دی شرط پہ یعنی امام گامسی بطور آتم امم اللہ فن اور صابت حرشدن اصحاب نے دوری تمام مصالح و امت علیہ السلام کی محتاش پا کامبر واضح حدیث کن تھا سا یعنی سامنیت کامبر کسل میں مشہور حدیث کنن اغذہ کو مالین کتنی نہ چوکت زیادہ صحیح شریف حضلب خن پ علی اندر صحیح شریف حضلب علی عل اور پی اممتی اور پیمبرکسلم عالم امتِ امت شوبت عالم ترین حسیہ غاں محمد علیم نابطالف اندر کسلم جیس حضر قسلم اس کے علم اللہ اور حکم اللہ دس حسین تاسم بس نائے سرگو برا دل سے صفن خدا سے اے ہے کو تمام انسان اپنی تعصیم سو فن یوبی سا علی گام بس عالم اندر تو جی حسنِ علم بن جیسے حسلِ مقابلہ بہن میں پہ پی پیامبر مشہور حدیث عانہ مدین الدینعلم و علی الباب وا پامبر علم تک ہو انسان رسائی جب تا علی فل موسم قرے اب پیامبر علم علی دویزو زر کسل بال دوی علی خلی حافہ نورانی کسل کنتیاق فرصت سونا نا تمام آسمانی کتابی کے ملا ایسا ہی عبور ہے جس طرح قرآن کے پنس ہو اور تو پھر غل فرصت و نغاسی اہل تورا الطور روشنی اہل انجیل الجیلی روشنی آہل ضور الضور روشنی آہل فرقان لا اہل قرآن ال قرآنی روشنی ناسی قو درمیانی فیصلوں بے پذرے خری شاپ سے دل جگہ خر علمی ظہر بصر اور یعنی کہ مولائے رضا فافِ بارین و باغہ تاریخ رشد کہ یا معمن و رشید دورینخوشِ تمام علما کُن غیر اسلامی اہل کتاب الماعکن یہود نے سرائے المعکن آتشورش کن گامہ جم سے خوش چار سو کے قریب علمی مل مذاکرہ بھی دونوں خون سے معاملہ جتنے بھی سوالات بھی خوں سوال کن اللہ ہر شاء اللہ خود کتاب پینا یہ حدوم سوال بھی نہ خود کتاب پینا عیسائیوں میں سوال بھی نہ خود کتاب پینا آتش فرس کن سوال بنا خود ہی کتاب پینا امام سے پیش بھی جواب کن اور خون گاما حیران سنج اور خون جی اعلان اقرار پر بے خون مجبور سوز کہ وہی اور صاف دست کی ہوشی علی یا مولا علیہ امام رضا کہ یانگ جو ہے بھائی کتاب کو مب سا تھلے یان جو یا یقیناً کے ان بات کہ وقت امام تمام انسان کو گامی امام ان نے جو کا مالپوش ہونا اور یا امام کو چوبس سے کم عمر میں امام محمد تاقی یہاں پہ واقعات بہت مشرت بن یہ اقسام نے جیسے معمون اور رشید کھری حکم ہی کا تراس ویس بن کہ محمد تاقی آپ کو کم عمر یت تو جی آٹھ سالہ نو سالہ عمر پہ امت امامت کو خو امت بھرے امام شب سے ہوئے درے جو المن الرشید اِس کتا امامت بھرے اصل غسل چیز خو اے شرائط گاہ ویسے یوت خو بنے ہاشم نہیں خوں قریشی نہیں خوں عالمین خوں فاطمین گامہ یت اور پلس گوشت بھی چیز کو علم بین تو علم خدا سے محمد تاقیر علم خدا امتحان لندرے دے دوری فاض القضات دے دیوانی صلاح کے چیف جسٹس ہو ہاں اسلامی نظام کا ہو انواسی چوبچ ہو عالم چو دو بہت خاوِ نظر دوبئی ہو چائز بیس حاکم واقعی سے معمون رشید سے اور بہت بڑا علمی یا قائم اسلام بیس مولا امام محمد تقیب یا نو سال المر اور جیسے مذاکرات بھری دیکھا مجلس بش بیش بھی بال دیکھنا ابن اکشم اسی امام محمد تقیب یا بولا مولا یہاں سے اے الیب نے رضا جے اے محمد ابن نے رضا امام محمد تقیب یا پولا خوش یا ابن رضا اے رضا یہ بچو آیاں سوال کی اجازت دیو رہا ذرے امام سوال بھی آنے امام کا سل بھی ہاں یا جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ لیں تو دیو حالا جو حالت خوش کھری حالی ہو لیکن سوال ان پا خوش کے حاج احرام کو نہیں یوت خان بچے مہری میں حاج شکار بھی حکم بچی ذرے امام سوال بھی کُری حالی چونکہ بچہ نقصان صاحب فیا روزی سوالات کو عالم دنم فیا روزہ یوتھ بنا جو جاب پتا ورنہ ٹاٹا کوئی وہاں جی مسائل اور ہے بھی یہاں جی مسائل ہر عالم نے میم دو ہر دو ہی سوال معصوم بلب سلجیے سوال پہلے بیاہ امام کھولا سوال پہ بالکل ہے یہ سوال کو یاد شکلیں جواب میں امام کو سوال بولا اٹھائیس یا بتیس شکدیل کھولا شکار کو شکار چین ہاں جی شکار پو بری جانور نا باہری جانور ہے نا،, نا اور پرندہ اور جس جانور پو سنتے جانور سو جانور ہی نہ حرام گوشت ہے جگہ کھولا اور کوئی پہلی دفعہ ہی نہ دوسری تیسری دفعہ ہی نا کھلجوے سے نا موت سا ایک جگہ امام ہے کھولا اٹھائیس یا بتیس سوال ہے بیچن کھولا جواب کا ہاں ان میں سے کون سے سوال آپ نے پوچھا ہے جب نا کوئی ایران پریشان سوچنے خوش کی تو ممکن امام دولیا سوال بیچنے شاخیوں نے کھلا دو خطرہ سوچ سوچ نوشی مولانا علیہ آندھی شکامی جواب پہ شاد امام اٹھائیس سے بتیس شی شک پاملہ پا شکھ شکلا تفصیل کے جواب کا سروس اور وہ حیران سن تمام عہل منج حیران ہو پریشان سنجھو یعنی امام کن کھولے امام کھلے سوال بیاں نہ کھوجس کے بولا یہاں بے شک یہاں سوال بیس لیکن او نہ جواب ملن منہ نہ فائدہ لینا جیس اور تاریخ رض امام نے اس سے سوال کیا اور کھلے جواب موس اور میں جواب امام خوان کا سلمی تو شوج فونوں یعنی امام کُن علم میدان ہاں جی دے ہنسی بسر عالم جمعت حس علی فاقباری خود تاریخی جو گوا حرت عماری سے کسل بھی مت کہ لو لا علی اللہ علیہ کا عمر علی مت سنو عمر چنچی کی اقبالی کرو ستر مرتبہ مختلف قریب حافظ دور خلافت نوں کسل میں چور ہر مشکل شریف کا ماں علی سب اور علی کے خوں محتاج تو اصحاف کن دکھ سے ساوی دکھ سے سام علی کا محتاج تندی کا کے و ذنت کی علم ن علی نہ دیبارہ علموں جس طرح شاست خوں فن ظلم سے خوں علم کامل مالک ان تمام علوم صرف شریعت علوم کو مین بش اللہ تمام علوم کو لین لوں خوں علم کامل سکھ لوں تو دیا علم نو آپ غدان یا باقیہ عبارات کو انشاء اللہ ادا سے یار سے اتوارتی فنم چند و نا یانگز یعنی امام کن خدائے اللہ منصوب صوف امام کن شدہ ہو میوں پی میوں ووٹنگ الیکشن کفیوں سے امام چمین میوں راخبی فی امام چمین اور یہاں تہ نہ یانگز امام کو نہ سب ترخو امبیا کن نہ صبح ترخو نصف خدا سے نصبِ ہر نبی خدائے اللہ صد ہر نبی سے بری جانشین کو خدائے اللہ نبی سے یوں نہ تو ہو یانگی نبی سے سنگ یانگے امام کو امت فری اور ہر امام سن دوسرے امام کو رانما بس اما اللہ تنصید اسباب امامد تا امام زمان سے اور یہاں تہ نہ تاریخ نوں اور ہر نبی سے پابد نبی وی اور یوں میں نبی اور ہر نبی کو نہ سابقہ نبی انڈے سے دشمنی میں نہ تال اوم دشمنی میں بلکہ خوشی خوری امت بڑھا رغل بھی نبی میں تصدیق بھی حکم دید پا تا اوم نبی ہوئی بشارت میں پا اور می والے دو و دامن لچل دو لچرے اور یہاں تس نہ تمام خدے لنوف رحبران الہم گامیہ یاد ترقِ اور یاد ہی جی تار میں یعنی یعنی بارہ عالمی زندگی نہ۔ ہر امام اسی خریف حافظ او مد امام بلطن سے اور دو سے پیر سفر کارکن مسلمان کو اللہ حکم بے سے ساتھی کا اور دھن بھی او امام بولا خارف حافظ دن بھی اوفی امام بولا ہر ایک گیسی تائید بے شد اور ہر ایک کسی کھولا اور تعلیمات کن گامال تصدیق بے سے ان میں سے ایک کے ساتھ مخالفت بسمت ورنہ جو ایک جو ہے ہر امام صفا بدن بو تصدیق اور جھولا اوم و بشارت یعنی امام گاما سے منسل اور جوں لوگوں کو ہر امام اسی ملطن سن سندگی جو کہ امام اندر ہے تو جس یعنی امام کو خدا اللہ منتخب ان منتظب اندر واضح ثبوت اور جو جی امام چونگے سے کوئی آپاس کوئی مزاحمت میں کوئی جھگڑا میں کوئی اتار میں کوئی اختلاف میں کوئی ہر حرمان گامز سکھ تعلیم پر گامی سوکھ سیرت پر گامز سوکھ کردار پرغام سوکھ جسان شک و دلی جی گن کی جوں امام کن خدا المین متفی جب کہ آگے گھر آن تاریخ نوم عباس خلفاق الغامہ خدے بنے ایسے ایف حفصیت ایسے ایف حفصیت ایسے اڈ افشت ایسے ایڈ افسد ہاں تک کاکن خونو چھپو چپو رفصد یا کرسی کو عملہ اب ان خدا مین ملا طاقت بلکھا ارغل <سؤال> فرغل فل اور تو خدا مین می ہوا جی صبح لیکن جی امامتِ سلسلوں کامبری سلطنفی عمل تن سلسلو ان نے کتاب و فیکلین کتاب اللّہ تنفید سلسلو خدا اللہ علم وجہ سے پیامبر ہستن تعامبر تمام امام کو منتاح اللہ صد اب ان شاء اللہ آگے باپ آئے گا دینا پیامبر باد مِنتا صد بارہ امام کو دوبال سان ہر امامشی فری دلیہ امام کو تصدیق صدالوں امام کو غذا من باشرت منصد دو عداللہ ست. نشان ظاہی ون صد باقدہ اسباب امامد یغل شاہ و امام امام کو لاک الطاث ام اللہ دستنِ بھی راہبری ڈول بھی مرانا تاکہ حکم بجے شاست من امام کن آپاس گاہ کچھ میں خلاف مت اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ جم تعین کو خدا لینس جم منصوص مین اللہ انسخ خدا سے تنظی امام انس خدا سے بفسہ امام ان سب بشرِ وایت اور ایک اہم ترین جس یعنی جی امام گنگام شیرت نہ کردار نہ گفتار نہ ہر چیز نوں سوسے دوری اور طاقع متقوم انسان کن گامہ بسے تمام ماولیا کن پسند تمام علماء کن پسند تمام دانشمن کن پسند ہر لہٰذ کے یعنی امام کن کامل چک اور عوری کمالات کن ہر دوری علماء کن دانشمن کن سی تسلیم بحث اور خود شعبوں دی امام کُن لشتوطمد پا پاسو سکھانساں عالم اسلامی گا فقیر کسی گا عالم چیسی تاریخ نویشی سے مام کو اللہ بخمت گامہ سے مام کُنی خدا مجھے منصوبہ شعود علی بنو من دعابت جسٰ صحیح عقائد سو سے جو کا عمل بھی ادبی اور دونوں لکھ خرد پی اور ایک سچا مسلمان کی بات پہ خدا نئے گام اللہ توفی شذب شی اللہ خدا دی امت بولا ہاں جی حجت آخر زمانی خدا ظہور جلدسوں سے ج امت بل ادیب ادبی گامن یا نجات اللہ نبی رحمت عمد پہ رحم بسن جم گامہ دی ونیا کہر لاک و آصر سوشد مسلمان شکچھک کا غن فون وا پا پر دغارہ دینی شکچھک کی جان کے درپش ہوشید المسلم ید واحد علامن سیوا زر پہ عمر کا سلمبا مثمان کنگامہ کافر کنی مقابلے ایک عظیم طاقت کے انجر دینی دی طاقت تو مہمان کن خدا چیچی چی کا شونیت اور خدا چینچی چی کے خون خرابہ بے پر وہ نگار دے حجت آخر زبان بو دے مسلح آخر دے حجت خدا پو دے امام معصوم بوئے ظہور سو زن کو اپنے امبو ایسا مسیح ابن مریم علیہ صلاحت و اسلام شاپ ظہور سوچنا تمام انسان کو نکاح یہاں رحمبص خصوصاً امت اسلام کے یہاں رحمبص پرور دغارہ یری نوی امت رحم جن کو دی تمام بد بہتینہ یا دی تمام فشق کو فجو نہ نا نہ ظلم و سطمینہ شیوں سے دنیا عدل انصاف سے کہیں اس یا اللہ یہی ایک امت یہ ای آخری امید پرور دی امید کو امید سورج کو طلوع سنا۔ انسانی اللہ دی تمام بات بات پرور نگار یعنی جات سجبِ سے اللہ خدا نے گا یا امام بے نائب نہ ہی وقت پیران پیر کن دامن لچلے دوسے پورا اتفاق جہاد صلی اللہ دی طرح شد کو آبیاری بھی آتی نئے گا ملا توحفی شذبِ اللہ آمین یا رب العام